زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے اور اس کے خیمے کی جو بنیادی ستون ہیں اس میں سے ایک ہے قرآن پاک نے جا بجا زكوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے اقیم الصلاح و آت و ذکا عقیم الصلاح وات و ذکّہ یقیم الصلاء تو اقام و آ الزکا پورے قرآن کے اندر درجنوں جگہوں کے اوپر دونوں کے ذکر کو جوڑا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب اسلام کی ریاست اور حکومت قائم ہوئی تو زکوٰۃ کی وصولی کا اور زکوٰۃ کے مصارف کا اور اس کے وصول کرنے کے نظام کو ایک باقاعدہ منظم شکل عطا فرمائی ہے اور اس وقت سے آج تک یہ نظام الحمد مسلمانوں میں کہیں انفرادی اور کہیں اجتماعی کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے ہمارے ہاں اسلام کی وہ چیزیں جس میں حکومتوں کا فائدہ ہو وہ اسلام تو ضرور نافذ ہوتا ہے تو زکوات کی وصولی کا سرکاری نظام ضرور موجود ہے کیونکہ قرآن میں زکوات کا ذکر ہے اسی قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے تو وہ نہیں ہے ہمارے ہاں یا اسی کے اندر حکمرانوں کی کرپشن کے اوپر سخت ترین سزائیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں لیکن چونکہ زکوٰۃ ایک وصولی کی چیز ہے تو بہرحال وہ اسلام ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر نافذ ہے تو آج کی اس نشست میں خیال یہ تھا کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ بہت ہی اہم ترین مسائل پر کچھ گفتگو ہو جائے اور جو مسئلے لوگوں کو عام طور پر پیش آتے ہیں کثرت کے ساتھ لوگ اس کا پوچھتے ہیں رمضان کے ساتھ زکوات کا کوئی اور تعلق تو نہیں ہے صرف اتنا تعلق ہے کہ چونکہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے اس لیے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کریں اس سے زیادہ کوئی اس کا تعلق آپس کے اندر نہیں ہے اصل میں تو انسان پر زکوٰۃ اس دن واجب ہوتی ہے جس دن وہ صاحب نصاب ہوا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی کو صاحب نصاب ہونے کے لیے رمضان تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ سال کے کسی بھی دن صاحب نصاب ہوا ہوگا اور جس دن وہ صاحب نصاب ہوا ہے اور اس سے اگلے سال ٹھیک اسی دن اس کے اوپر زکوۃ واجب ہوئی ہے چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ ربیع الاول ہو ربیعثانی ہو جماعتِ الاول ہو جو بھی جو بھی مہینے کا جون بھی دن لیکن چونکہ لوگ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں ادائیگی کا بھی اور مسائل بھی پوچھتے ہیں اس لیے ہم لوگ بھی رمضان میں کسی ایک جمعے میں زکوٰۃ کے احکامات کا اور اس کی فضیلت کا اور اس کے نہ دینے کے اوپر اس کی وعیدوں کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ تازہ ہو جائے فرضیت تو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی سطر سطر اس کی فرضیت کے اوپر گواہ ہے اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ سیدنا نہبکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کہ جب خلیفۃ المسلمین بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے امیر المنین بنے تو کسی قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالی عن نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰوٰۃ میں دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو میں اس سے وصول کروں گا کیونکہ زکوۃ کی وصولی در حقیقت اصلاً حکومت کا کام ہے نظام اسلامی ہے اس کے اس کے یعنی یہ بیت المال میں جاتی ہے بنیادی طور پر زکوٰۃ اور وہاں سے پھر وہ مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں قیادت ہوتی ہے امیر المنین ہوتے ہیں جو انتہائی دیانتدار اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ثوابدید سے پھر وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں اپنے طریقے کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے تو یہی نظام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفۂ راشدین کے زمانے میں اسلام کے تمام اہم ادوار کے اندر مسلمانوں نے یہ اعتماد کیا اپنے حکمرانوں کے اوپر وہ لوگ بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا اور اپنی زکوۃ انہی کے حوالے کیا کرتے تھے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ جل نے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے سخت ترین و سنائی ہے اور فرمایا کہ اللہ نے ایک نظون وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کے خزانے اکٹھا کرتے ہیں ولاون فکون حافظ اللہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے مطلب اس کی زکات نہیں دیتے فبشر بن علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اور کیا صورت ہوگی اس عذاب کی کہ جس دن ان کے لیے یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا سرخ کیا جائے گا جیسے سونے کو یا چاندی کو آگ کے اندر رکھا جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے اور تپ جاتا ہے تو کہا کہ اس طرح یو میخمہ جس دن آگ جہنم کی آگ کے اندر اس کو تپا کر فتکو بہا جباہ جبی وہ جنوب ہوں وہ ظہور اور پھر اس تپے ہوئے سرخ سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلووں پر اور ان کی پشت پر اس کے داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ها ذا ما کنتم لنفسکم یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اس کی زکوۃ ادا نہیں کی تھی فذوقوا ما كنتم تکنزون اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کیا اور تم نے اس کی زکوۃ ادا نہیں کی سخت ترین وی اسی طرح ویل لكل همزۃ همزۃ اللمزا الذي جمع مالا وہ بندہ جو اپنا مال وَعَدَّدَ وَعَدَّدَ جمع کرتا رہتا ہے وہ عد اور گنتا رہتا ہے بخیلوں کی عادت ہے کنجوسوں کی عادت ہے کہ وہ مال گنتے بہت زیادہ ہیں حساب بہت اس کا رکھتے ہیں پائی پائی کا ہر وقت تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جمع مال وہ عد اور اس کو گنتا ہے اور یہ ان مال اخلدا اور اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہے گا ان آیات میں اور بھی قرآن پاک کے اندر آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا جو ہے وہ شدید ترین وعید کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ باقی سارے مال کی برکت بھی لے ڈوبتا ہے وہ چیز اس مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے صرف اس رقم کی وجہ سے جو اس پر واجب الادا تھی حلال مال تھا اور اس میں زکات واجب لدا تھی اور وہ صلیحدہ نہیں کی گئی تو باقی ماندہ مال کی بھی وہ ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے وہ مال باقی ماندہ مال کی برکت بھی اٹھاتا ہے اور اس کو تباہ و برباد بھی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز صبح کے وقت کے اندر دو فرشتے آسمانوں سے آواز لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آواز اور دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ عاقی منفقا خلفن یا اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین اس کا نعم البدل عطا فرما یعنی اس کے مال کے اندر بہت برکت عطا فرما اضافہ فرما اس کے مال کے اندر اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ آتی ممسکن تلفن اور یا اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ختم فرما دے تلف کر دے اس کے مال کو جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے اور خرچ کرنے سے انکاری ہے یا رب العالمین اس کے مال کو تلف کر دے ختم کر دے اس کے مال کو مال ختم کرنا تلف کرنا تباہ ہونا اور یہ نمبر گیم نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ ان نمبرز چیزوں کا کم ہونا ضروری ہے ایک لاکھ روپے پچاس ہزار ہو جائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کم ہو گیا مال کم ہونا تلف ہونا ختم ہونا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ مال سے خیر کا نکال لیا جانا اور شر کا رہ جانا اس کے اندر مال ہوگا لیکن باعث شر مال ہوگا لیکن باعث پریشانی باعث مصیبت بے سکونی کا بھی باعث حادثات اور پریشانیوں کا بھی باعث تکلیفوں اور مصیبتوں کا بھی باعث اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کتنی تکلیفیں انسان کے اوپر اس کے مال کی وجہ سے آتی ہیں مال نہ ہو تو اس کے اوپر نہیں آتی مال اپنے اپنے اپنی پشت پر تکلیفیں لے کر آتا ہے دیکھیں مال کی وجہ سے مقدمات آتے ہیں یا نہیں آتے لوگوں کی زندگیاں کچہریوں میں گزر جاتی ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صبح ہوتی ایسے بوڑھے دیکھے ہیں. جو بالکل خمیدہ کمر کے ساتھ جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ اور لاٹیاں ٹیکتے ہوئے صبح ہوتی ہے تو ناشتہ کر کے فائلیں اٹھا کر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں اور جب عدالتیں بند ہوتی ہیں تو یہ عدالتوں سے واپس آتے ہیں اور پچیس پچیس تیس تیس سال زندگی کے چالیس چالیس سال دیوانی مقدمات آپ کو پتہ ہے پچاس ساٹھ ستر اسی سال تک تو ان کے فیصلے نہیں ہوتے تو اتنے اتنے سالوں تک اپنی اپنی جائدادوں کے مقدمے لڑتے رہے نہ وہ جائیدادیں ان کے کام آئیں نہ اس سے کوئی راحت ملی نہ اس سے کوئی آرام ملا البتہ اس کی تکلیف ضرور یہ ملی کہ ساری زندگی اس کے مقدمات کے لیے عدالتوں کے اندر خوار ہوتے ہوئے اور ججوں کا انتظار کرتے ہوئے اور اپنا نام پکارے جانے کی کا انتظار کرتے ہوئے اور وکیلوں کے پیسے بھرتے ہوئے اور عدالتی کاروائیوں کے اندر رسوا ہوتے ہوئے گزر گیا دیکھنے والا دیکھے کہ اس کو اس مال سے فائدہ کیا ہوا حتیٰ کہ اسی میں مر گیا کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اسی مال کے چکر میں عدالتوں کی تاریخوں کے دوران عدالتوں کے احاطے کے اندر فوتوئیں تو بندہ سوچتا ہے کہ اس مال سے تو وہ بندہ بڑی راحت میں رہا جس نے گھر کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزارا مسجد میں وقت گزارا کہ اللہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا یہ بچارہ تو سارا دن اس پریشانی کے اندر ایسے کردار ہمارے معاشرے کے اندر بہت موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو بندہ بھی جس پر آزمائش آ جائے تو وہ کسی حرام مال کی وجہ سے عمومی سی بات کی جا رہی ہے بعض اوقات کسی انسان پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور اپنے ظلم کی تلافی کے لیے وہ عدالتوں کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر بھی اس کو تکلیفیں ملتی ہیں ایسی تکلیف کے اوپر اس کو آخرت کے اندر اجر ملتا ہے اگر کوئی کسی بندے پر ظلم ہو کسی نے اس کی زمین غصب کر لی کسی نے اس کا مال لے لیا اور اس کی کے حصول کے لیے وہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور عدالتیں اس کو انصاف بر وقت نہیں دیتی ہیں اور جو ہمارے ہاں جیسے نظام ہے سالہ سال تک لوگ بیچارے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو اس تکلیف پر تو چونکہ وہ اپنے حق کے وصول, وصولی کے لیے اس پر تو اس کو اجر ملے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا تو پہلی بات اس کے اندر جس میں نے عرض کیا کہ نہ دینے کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں اس لیے انسان کو اس کو دینا چاہیے اور بر وقت دینا چاہیے اور پورے حساب کے ساتھ دینا چاہیے ہمارے ہاں دو تین مسائل ہیں جس کو ہم پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ایک تو یہ کہ زکوات کا حساب کیسے کیا جائے یہ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دی جائے تو جو مختلف مدات ہیں انسان کے پاس اس سے کیلکولیٹ کیسے کی جائے کیش کے اوپر زکوۃ دینا تو سمجھ میں آتا ہے بہت آسان بات ہے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے تھے اور آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ نے اس میں سے ڈھائی ہزار روپے نکال دیے لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کے پاس جو امبال ہوتے ہیں وہ کوئی ایک قسم کے نہیں ہوتے بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آج کچھ ترتیب کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا جا سکے پہلی بات یہ کہ نصاب کیا ہے صاحب نصاب کون ہے تو نصاب ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت خواہ ساڑھے باون تولے چاندی کی شکل میں ہو خواہ وہ کیش پیسوں کی شکل میں ہو مطلب ساڑھے باون کی پھر قیمت نکل آئے گی یہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان عام طور پہ یکم رمضان کو نصاب کا اعلان کرتا ہے تو وہ نصاب وہی ساڑھے باون تولے چاندی کی یکم رمضان کو جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کا اعلان ہوتا ہے سب میں کہ آج بازار میں صرافہ بازار میں چاندی کی قیمت یہ ہے اس لحاظ سے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت اتنی بنتی ہے اور وہ کوئی پینتیس چالیس ہزار اس رمضان کو یکم کو اعلان ہوا ہوگا ایکزیکٹ کسی کو اگر یاد ہو تو بتائیں ہاں چوالیس ہزار چار سو ساڑھے چوالیس ہزار کا اعلان ہوا ہے یہ ہر سال آپ کو پتا ہے پھر اسی پر یکم رمضان کو تمام بینکوں سے کرنٹ uh, اکاؤنٹس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ سے ٹرم ڈپازٹ سے uh, زکوۃ کاٹ لی جاتی ہے وہ اسی حساب سے ہوتی تو یہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت اس کی بنیاد پر انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے صاحب نصاب جو ہو جائے گا یعنی ساڑھے چوالیس ہزار روپے کیش کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا کوئی مکس صورت اب نصاب میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ سونا، ساڑھے سات تولے سونا جو ہے وہ بھی نصاب ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی بھی نصاب ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت جو ہے وہ کئی لاکھ بنتی ہے اور شاید کوئی چار لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہوگی चार चार چار ساڑھے چار لاکھ روپے بنتی ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی قیمت جو ہے وہ چوالیس پینتالیس پنتا ہزار روپے بنتی ہے تو نصاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو ایک روپیہ کیش نہ ہو کسی قسم کی چاندی نہ ہو کسی قسم کا مال تجارت نہ ہو پھر تو اس کا نصاب سونے کا ہی ہے اور اس کے پاس دس روپیہ بھی نہیں ہونے چاہیے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے پاس کوئی سی دو چیزیں مل جائیں نصاب کی جو, جو چیزیں نصاب بناتی ہیں اور کون سی چیزیں نصاب بناتی ہیں سونا بناتا ہے چاندی بناتی ہے کیش جتنا بھی ہو جس کرنسی میں ہو جس شکل کے اندر بھی ہو ہم یہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کو بھی کیش سمجھتے ہیں کہتے ہیں جیسے کہ بانڈس ہیں اور سرٹیفکیٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں تو اور اس کے بعد سامان تجارت ہے ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو یہ ان میں سے کوئی سی دو جب ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ نصاب جو ہے وہ چاندی کا بن جائے گا پھر خود بخود وہ ساڑھے چوالیس ہزار کی طرف نصاب چلا جائے گا پینتالیس ہزار کی طرف چلا جائے گا جو بندہ صاحب نساب ہو گیا اس, اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی پہلی بات تو یہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں تو اس کو صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے البتہ صاحب نصاب پر جو زکوۃ آتی ہے وہ اگلے سال آتی ہے اگر فرض کر لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک شخص یکم رمضان کو اتفاقاً وہ صاحب نصاب بن گیا یعنی اس کے پاس پینتالیس ہزار کی مالیت کا کیم والے جن کو کہتے ہیں جن چیزوں پہ زکوۃ آتی ہے وہ اس کے پاس آ گئے تو اگلے سال اگر اس کے پاس نصاب سے اس کے پاس یہ اس کا نصاب برقرار رہتا ہے اور اس کے پاس جو ہے کوئی رقم موجود ہوتی ہے تو یہ یہ صاحب یہ اس پر زکوۃ ادا کرے گا اور اگر اس کے پاس نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ چاہے بے شک بندہ ایک دفعہ بن گیا ہو لیکن اس کے پاس اس تاریخ کے اوپر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ اس کے اوپر زکوۃ نہیں آئی گی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو جانے کے بعد اگلے سال زکوٰۃ آئی گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ہر رقم کے اوپر ہر ہر روپیہ کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے صاحب نصاب کو اس کی تاریخ سے ایک دن پہلے بھی جو رقم اس کے اساسوں میں ایڈ ہوگی اس پر زکوٰۃ آ جائے گی مثلا ایک آدمی کو یکم رمضان کو اس کی تاریخ تھی اور اٹھائیس شابان کو اس کو پانچ لاکھ روپے کی آمدن ہو گئی تو یہ پانچ لاکھ روپے تو اس کے پاس دو دن پہلے آئے صرف اس کی تاریخ زکوات سے تو اس پر بھی اس کی زکوۃ آ جائے گی یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یعنی بہت مشکل ہے کیا آپ ایک ایک پائی کے اوپر ایک ایک روپے کے اوپر سال گزرنے کا حساب کر سکیں ایک جن کے پاس پیسوں کی آمد و رفت اور عام ہوتی کس طرح اس کا حساب ہوگا اس لیے یہ حساب شریعت نے ہمیں اس کا مقلف نہیں کیا اور نہ اس پر ہے بھلے کہا گیا ہے کہ صاحب نصاب ہو جانا اس کے بعد اس تاریخ کو جس کو صاحب نصاب ہوا ہے اس دن اس کے اساسوں کی موجودہ حالت کو دیکھا جائے گا اور اس کے جو مختلف شکلیں بنیں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا بنے گا اس پر اس کے مطابق زکوٰۃ واجب آ جائے گی ہو جائے گی نقد کیش چاہے وہ کوئی بھی کرنسی ہو اس کے اوپر زکوۃ ہے سونے پر زکوٰۃ ہے چاندی پر زکوٰۃ ہے پرانے زمانے کا کیش یہی کہلاتا تھا اور دیگر جواہرات اور قیمتی پتھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے پلاٹینم پر نہیں ہے ہیرے پر نہیں ہے اور جو پتھر ہیں اللہ یہ کہ وہ سامان تجارت میں نہ ہو اگر کسی مسل کسی خاتون کے پاس زیور ہے اور اس زیور کے اندر گھر اس کے اپنے استعمال کا زیور ہے اس کی انگوٹی کے اندر ہیرا لگا ہوا ہے انگوٹھی سونے کی ہے تو انگوٹی پر زکوات ہوگی اس کے حلقے کے اوپر اس کے رنگ کے اوپر زکوات ہوگی لیکن اس کے ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو تجارت کی رنی ہے اس کے استعمال کے لیے اچھا آپ کو یہ اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس پر کیوں زکوٰۃ ہے اور اس پر کیوں نہیں ہے سونے پر کیوں ہے چاندی پر یہ تو تمام عبادات کے اندر اس میں ابدیت کا پہ ایسے جیسے کہ آپ سوچیں یہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں کیوں ہے لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں اگر فجر کی نماز صبح دس بجے رکھ دی جائے تو بہت بڑی تعداد نماز پڑھ سکتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس قسم کے مشورے اللہ تعالیٰ کو دینے کی ہماری نہ حیثیت ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اسی طرح ہم سوچیں کہ فلانی نمازوں کے اوقات کو ہم ری ایڈجسٹ کر لیں تاکہ زیادہ سے حکمت کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر آ سکیں تو ظاہر بات ہے کہ اس پر شریعت کو اس طریقے کے ساتھ اللہ جان ہمارے اوپر واجب ال... ہمیں جو اس پر اطاعت ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ اس طرح دی. اسی طرح ہمیں اس پر کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی ہے اور کن چیزوں پر نہیں رکھی ہے اور کیوں رکھی ہے یہ وہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں اپنی عقل کو زہمت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں شریعت کے احکامات بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر زکوات رکھی گئی ہے اور ان چیزوں کے اوپر زکوۃ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہم حساب زکوات کا کیسا کیا جائے یہ ایک بڑا مشکل سا سوال ہوتا ہے کہ عام طور پہ زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا تو دیکھیں میں آپ کو کچھ مختلف کاروباروں میں نوعیت بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر کل مجھے سے یہاں ہماری مارکیٹ کے کچھ لوگ بھی پوچھ رہے تھے دکان ہے جیسے یہ ہمارے سامنے دکانیں ہیں مارکیٹ کے اندر ان دکانوں میں جو مال پڑا ہوا ہے اس مال کی کے اوپر زکوات ہے مال تجارت ہے ظاہر بات ہے جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ ہے اس مال کی کیلکولیشن کہ اس کی قیمت کیا ہے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں ایک اس کی ریٹیل پرائس ہے یعنی جس قیمت کے اوپر یہ دکاندار مال کو بیچتے ہیں ایک اس کی وہ قیمت ہے ایک اس کی ہول پرائیس یعنی ہول سیل پرائیس ہے جس کے اندر یہ لوگ خریدتے ہیں عام طور پر ہو گئی تیسرا اس مال کی وہ شکل ہے کہ اگر یہ اس کو سارے کے سارے کو ایک ہی دن کے اندر ڈسپوز آف کرتے ہیں نکالتے ہیں پورا کا پورا اسٹاک بیچتے ہیں تب اس کی کیا قیمت لگے گی تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے اگر کوئی بہت ہی جس کو کہنا چاہیے اعلیٰ طریقے کے ساتھ دینا چاہے تو وہ ریٹیل پرائیس کے مطابق اپنے سٹاک کا اندازہ لگ اپنے سٹاک کو کیلکولیٹ کر لیں کہ میرے پاس کتنا سٹاک پڑا ہے ریٹیل پرائز کے مطابق لیکن اگر وہ ریٹیل پرائس پر بھی نہیں کیلکولیٹ کرتا اور وہ جو اس کو ہول سیل پرائس جس کے اوپر اس کو ملا ہے مال ملتا ہے بازار میں عام مل رہا ہے اس کو بھی ملا ہے مختلف سپلائرز اس کو دے کر گئے ہیں اس پر بھی اگر وہ اپنے مال کو کیلکولیٹ کر لے اپنے اسٹاک کو کیلکولیٹ کر لے تب بھی ٹھیک ہے بعض الماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر تیسری صورت کہ یہ اس سارے سٹاک کو اگر اکٹھا کر کے بیچتا ہے اس صورت کے اندر اس کی قیمت کیا بنے گی اور کیا لگے گی اس قیمت کو بھی اگر یہ زکوات کا حساب بنا کر اس پر زکوات دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سب سے بہتر وہ ہے دوسرا نمبر یہ ہے اور تیسرا نمبر اس کے اندر یہ یہ تو دکان کے مال کے بارے میں ہے. ایک مسئلہ اور بہت زیادہ آتا ہے اور وہ ہے پلاٹس کی زکوٰۃ چاہے وہ پلاٹس ہوں چاہے وہ اپنے رہنے کے علاوہ کسی کے پاس رہائشی مکانات ہیں یا دکانیں ہیں یا کوئی اور اس قسم کی جائیداد ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ پلاٹس زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ پلاٹس لوگ اس کا مسئلہ زیادہ پوچھتے ہیں کہ صرف اس پلاٹ پر زکوۃ آئے گی جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے گا جو انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدا جائے گا جو پلاٹ کسی نے اپنے رکھنے کے لیے لیا ہے چاہے وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا بیس ہیں یا پچیس ہیں لیکن اس نیت سے خریدے گئے ہیں کہ یہ رکھوں گا بیچوں گا نہیں یہ لوگ اپنے ایسیٹس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں چیزیں بچوں کے لیے لے لیتے ہیں بعض اوقات اولاد یا بعض لوگ اس سے لیتے ہیں کہ اس طرح مکان بنائیں گے اور مکان بنا کر کرائے پہ چڑھا دیں گے اس قسم کے تمام پلاٹس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی پلاٹ لیتے ہوئے انسان کی نیت آ, مکس ہے متعین طور پر یہ نہیں ہے کہ اس کو بیچوں گا بلکہ ذہن میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مکان بھی بنا سکتا ہوں یہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ سکتا ہوں اور اگر کوئی بہت اچھی قیمت ملی تو بیچ بھی سکتا ہوں ایسے پلاٹ پر بھی زکوۃ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ صرف اس پلاٹ کے اوپر ہوگی جو متعین طور پر اس نے آ, بیچنے کے لیے خریدا ہے کہ یہ میں نے اس لیے خریدا ہے کہ جیسے ہی اس کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا اس صرف اس پلاٹ کے اوپر زکوت ہوگی ایک چیز ہے شیئرز کی زکات شیئرز لوگ لیتے رہتے ہیں اور اس میں زکات کا مسئلہ کیا ہوگا تو اس پر یہ یاد رکھیے گا کہ شیئرز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شیئر وہ ہے جو آپ نے جس کو منافع کہیں یا ڈویڈنڈ کہیں اس کے لیے آپ نے حاصل کیا ہے یعنی سالانہ منافع آپ نے شیئر لے لیا اور اب آپ کا خیال یہ کہ اس شیئر کا مطلب کیا ہے یہ شرکت ہے آپ اس چیز کے اندر شریک ہو گئے ہیں اب آپ کا خیال یہ ہے کہ جب اس شیئر کی قیمت جو جو جو منافع آئے گا سالانہ منافع شیئر پر آئے گا مجھے وہ چاہیے ایک صورت یہ ہے جسے کہتے ہیں یعنی کے لیے ہے شیئر اور دوسری صورت یہ ہے کہ شیئر آپ نے خریدا ہے کیپٹل گین کے لیے یعنی کہ جب شیئر کی قیمت بڑھے گی مارکیٹ کے اندر تو میں شیئر فروخت کر دوں گا اس کا منافع لینے کے لیے نہیں بلکہ خود شیئر فروخت کرنے کے لیے آپ نے شیئر خریدا ہے اچھا اب یہ میں آج اس بحث میں نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ کون سے شیئرز جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں اور کون سے خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں خریدے جا سکتے وہ ایک بالکل ہی ایک الگ مسئلہ ہے اور الگ اس کی تفصیلات ہیں ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ شیئرز ہیں جو جائز ہیں جو لیے جا سکتے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو جو شیئر آپ نے کیپٹل گین کے لیے یعنی خریدا ہے کہ بس جیسے ہی اس کی قیمت بڑھے گی تو بیچ دوں گا اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر زکوۃ آئے گی مثلاً آپ نے شیئر لیا تھا مثال کے طور پر سو روپے کا تو یہ اس کی سو روپے جو ہے یہ اس کا یہ اس کی فیس ویلیو ہے لیکن پانچ چھ مہینے گزر گئے اور آپ کی زکوات کی تاریخ آ گئی اور شیئر کی ویلیو اپنی یعنی فیس ویلیو سے بڑھ کر اس کی مارکیٹ ویلیو ہو گئی ایک سو بیس روپے. آپ کی زکات کی تاریخ کے دن تو اب آپ ایک سو بیس روپئے کے اوپر کے حساب سے زکات دیں گے اچھا اور کم بھی ہو سکتی ہے آپ نے سو روپے کا خریدا تھا اور شیئر جو ہے وہ آپ کی زکات کی تاریخ کے دن اسی روپے کا ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپ اسی روپے کے اوپر زکات دیں گے جس کو لیا جاتا ہے ڈویڈینڈ کے لیے جو شیئر لیے جاتے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اگر وہ تفصیل کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس طرح کر لیں نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کے بھی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس پہ زکوٰۃ دے دیں وہ یہ ہے کہ کمپنیاں اس کے بارے میں ایک تفصیل ریلیز کرتی ہیں کہ اس شیئر کی جب جب وہ آ, اس, یا آپ اس کمپنی سے اس کی تفصیل لے سکتے ہیں اس میں اس کا حساب کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس یہ جو شیئر ہے جس کی ابھی یہ ویلیو ہے اس کے اگینسٹ فکسڈ ایسٹس کتنے ہیں اور لکوڈ ایسٹس کتنے ہیں اگر کوئی کمپنی اس کی تفصیل بتا دے گی جو فکسڈ ایسٹس ہیں اس کے اگینسٹ مثلا مشینری ہے اور بلڈنگ ہے اور کمپنی کی گاڑیاں ہیں یا اس قسم ہی کوئی اور چیزیں ہیں تو اس کے جتنی جتنے پورشن کے اگینسٹ فکسڈ ایسٹس آ رہے ہیں اس پہ زکوت نہیں ہوتی اور جتنا لکوڈ ایسٹس کے مقابلے میں مثلا جو خام مال ہے تیار شدہ مال ہے یا جو چیزیں یہ سارے لکوڈ ایسٹ میں آتے ہیں یا کیش ہے یہ سب کا سب لکوڈ ایسٹس میں آتے ہیں اس کے اگینسٹ زکات آئے گی تو اگر یہ تفصیل کوئی لے لے کمپنی سے تو بتا دے گی کہ آپ کے 60% جو ہیں وہ فکسڈ ایسٹس ہیں اس کے اس ایک سو کے مقابلے میں اور 40% جو ہے وہ لکوڈ ایسٹس ہیں تو اس 40% کے اوپر زکوات آئے گی اگر یہ کوئی کسی کو پتا چل سکتا ہے اور وہ حساب کر سکتا ہے تو اس طرح کر لے نہیں تو پھر جو اس کی مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق دے دے زیادہ زکات چلی جائے گی کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے اور شیئرس کے علاوہ جتنے بھی فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں چاہے وہ بانڈز ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیش کے حکم کے اندر آتے ہیں اس کی زکات بھی اسی طرح ہوگی فیکٹری کا جو مال ہے یعنی کسی کے پاس فیکٹری ہے فیکٹری کے اندر مال ہوتا ہے مال سے مراد وہ ہے جو چاہے وہ را میٹیریل ہو یعنی خام مال ہو چاہے وہ پروسیسنگ کے اندر چل رہا ہو تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے یا وہ تیار ہو چکا ہے اس سب کے اوپر زکوات آئے ان تمام شکلوں کے اندر اس پہ زکات آئے گی اور اس کا حساب اس کو کرنا چاہیے البتہ فیکٹری کی بیلڈنگ پر اس کی مشینری پر اس کی گاڑیوں پر ان چیزوں کے اوپر جو اس کی فکسڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوات نہیں آئے گی قرضوں کی زکوات کا مسئلہ ہے قرض جو ہے اگر آپ نے قرضہ دینا ہے آپ خود مقروض ہیں تو جب آپ اپنی زکوات کا حساب کریں گے تو جو قرضہ آپ کے اوپر واجب الادا ہے آپ اس کا حساب کر کے اس کو نکال دیں تو باقی ماندہ رقم آپ کے اوپر زکات کے لیے آ جائے مثلاً آپ نے حساب کیا کہ آپ آپ کے پاس جو سارے کے سارے قابل زکوٰۃ اساسے ہیں اس کے مطابق وہ دس لاکھ کے بنتے ہیں اور آپ کے اوپر پانچ لاکھ روپے کا قرضہ بھی ہے تو آپ پانچ لاکھ روپے نکال دیں اور باقی ماندہ پانچ لاکھ روپے کے اوپر زکوۃ دیں یہ تو اگر آپ خود مقروض ہیں لیکن یہ جو قرضہ ہے تو عام قرضے کی بات ہو رہی ہے ایک ہوتے ہیں جو فائنشیل لونز ہوتے ہیں جو تجارتی قرضے ہوتے ہیں تجارتی قرضے تو ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں انہوں نے بینکوں سے اربوں خربوں روپے لیا ہوا ہے اور یہ اربوں خرب, خربوں روپے کے یہ مقروض ہیں اور یہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے تو کسی کے اوپر زکاط نہیں آئے گی اس کے لیے ایک تفصیل ہے اس کے اندر وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی بزنس امپائر کے اندر اضافہ کرنے کے لیے کھربوں کے قرضے لے چکا اور اس خربوں روپئے کے قرضے کی وجہ سے وہ آ, کسی چیز کی زکات نہ دے دیکھا جائے گا کہ یہ قرضے جو لیے جو جو, جو تجارتی قرضے ہیں یہ قرضے کس کام میں استعمال میں لائے گئے ہیں اگر یہ تجارتی قرضے جو ہیں یہ اس کے نتیجے کہ اس تجارتی قرضے سے وہ چیز خریدی گئی ہے وہ چیز خریدی گئی ہے جو خود اموال والے کے اندر آ, آتا ہے تو اس پر زکوات اس سے نہیں ہوگی کہ وہ اموال زکوات کے حساب میں اس پر زکوات آ جائے گی اور اگر اس سے ایسی چیزیں لی گئی ہیں جس کے اندر اموال زکوات جو میں نہیں شمار ہوتی اس کے اوپر پھر اس کے اوپر قرضہ ہوگا یہ اپنے اس قرضے کو دو حصوں میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے کسی اگلی نشست کے اندر اس کو میں مزید تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے قرضے دیے ہوئے ہیں تو جو آپ نے قرضے دیے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اجازت اور ایک سہولت ہے کہ اصول قرض پر زکوات اس وقت ہے جب آپ کو قرضہ واپس وصول ہو جائے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو وصول ہو جائے گا تو جب سے وہ قرضہ گیا ہوا تھا اس ساری مدت کی زکوٰۃ ہوگی پچھلے تمام سالوں کی اس لیے ریکمنڈڈ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو قرضے آپ کو وصول ہونا یقینی ہو کہ آ جائے گا پیسہ کہیں گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا تو اس کی زکوۃ تو آپ دیتے رہیں جس قرضے کے بارے میں آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ پیسہ واپس نہیں آئے گا بہت سے قرضے ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیے میں ہوں گے آپ کو اس کی وصولی کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا تو بے شک آپ اس کی زکوٰۃ نہ دیں روک دیں اس کی زکوۃ لیکن اگر فرض کیجئے وہ قرضہ آپ کو وصول ہو گیا خلاف توقع تو پچھلے تمام سالوں کی زکوات آپ اس کی دیں گے جتنے سال پچھلے گزرے ہیں جس میں اس کی زکات نہیں دی گئی پھر اس کی دی جائے گی لیکن اس میں کوئی حرض نہیں ہے بندہ اس وقت دے سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات بعض قرضوں کے بارے میں آ... یہ امکان ہوتا ہے کہ ادا ہوں گے یا نہیں ہوں گے دوسرا ہے کہ بینکوں بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو ہماری زکوات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی ظاہر بات ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر کہ اول یہ کہ وہ رقم کام کی جگہ پر لگے گی یا نہیں لگے گی پوری لگے گی یا نہیں لگے گی اور کن مصارف میں لگے گی لیکن شرع مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ آپ کی زکات کاٹ رہی ہے جس کا آپ کی زکات ادا ہو جاتی ہے جو بینکوں سے زکوات کٹتی ہے اس کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے باقی اگر وہ صحیح استعمال نہیں ہوتی یا وہ کہیں الللوں طللوں میں خرچ ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ حکومت کے سر کے اوپر ہوگا وہ دینے والے کے اوپر نہیں ہے باقی اگر کوئی خود دینا چاہتا ہے جس میں لوگوں کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے تو اس کی شکلیں آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں زکوات نہیں کٹتی یا وہ زکوات سے پہلے آپ اپنی رقم نکلوا لیں اور خود زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کریں اپنی زیادہ تسلی کے ساتھ اور پھر اس کو دا... یہ ساری شکلیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں حکومت کی زکوات میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ زکات چاہے فرض کریں آپ کے پاس اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپیہ پڑا ہے تو چونکہ نصاب سے زیادہ ہے تو وہ زکوۃ کاٹ لیں گے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر چار لاکھ روپے قرضہ ہو تو جس کے اوپر ایک لاکھ روپیہ پڑا ہوا اکاؤنٹ کے اندر اور چار لاکھ کا اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس پہ تو زکوات نہیں ہے لیکن کٹ جاتی ہے اس صورت کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ لکھ کر دے دیں بینکوں کو کہ میرے اوپر میں صاحب نصاب نہیں ہوں لہذا میری زکوات نہ کاٹی جائے تو وہ نہیں کاٹی جاتی اس کے بعد ایک کہ کمپنیوں کے شیئرس کی زکات میں بھی ایک چیز ہے کہ کمپنیاں بھی زکوٰۃ کاٹتی ہیں اور اس کو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی زکوات کاٹے کسی کی تو زکوۃ اس کی بھی ادا ہو جائے گی لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق ذہن میں آپ کے رہے کہ کمپنیاں جو زکات شیئرس کی کاٹتی ہیں وہ فیس ویلیو کے اوپر کاٹتی ہیں جو شیئر کی فیس ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر کاٹتی ہیں اور زکوٰۃ جو انسان کے اوپر واجب الادا ہوتی ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہوتی ہے تو اس لیے اگر کسی کمپنی نے زکوات کاٹ لی ہے تو یہ حساب ضرور کر لیں کہ جی اس کے اس کی فیس ویلیو میں اور اس کی مارکیٹ ویلیو کے اندر کتنا فرق ہے تو جتنا فرق ہے اس اضافی رقم کی زکوۃ آپ ادا کر دیں تاکہ آپ کی زکوات پوری کی پوری ادا ہو جائے اس کے بعد ہے جی پی فنڈ کے اوپر زکوٰۃ جو ملازمین کا جی پی فنڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمین ہو یا پرائیویٹ ملازمین ہو اگر اس کی دو دو شکلیں ہیں سرکاری اداروں میں عام طور پر اب آج کل کچھ عرصے سے بدل بھی گئی ہیں کچھ شکلیں اگر تو جی پی فنڈ ان ادارے یا حکومت ہی کی تحویل کے اندر ہے اور امپلائی کی اجازت سے کسی انشورنس کمپنی کے اندر اس پیسے کو نہیں لگایا گیا اس کو کہیں انویسٹ نہیں کیا گیا اس کی اجازت سے اور وہ حکومت ہی کے پاس ہے اس کو نہیں دیا گیا اور نہ اس کا اس کے اندر اس کی اس ایسٹ کی اس پول کی مینجمنٹ کے اندر امپلائیز کی جو یونین ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ایسے جی پی فنڈ کے اوپر زکوۃ نہیں ہوتی وہ جی پی فنڈ جو جس جس کے جس کے پول کی مینجمنٹ کے لیے اداروں نے امپلائیز کی ہی یونین کو ذمہ دار بنایا ہوا کہ آپ اپنا پول خود مینج کریں گے خود انویسٹ کریں گے تو اس صورت کے اندر اس کی زکوۃ آئی گی اس لیے کہ اس کا فرق یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر بندے کو وہ ملا ہی نہیں نہ وہ اس کا مالک ہے نہ اس کا اس پہ اختیار ہے تو جب اس کے ملک میں نہیں آیا تو زکوات بھی اس پر نہیں ہے دوسری صورت کے اندر اس کو اس کا اس کے نمائندے کو اس کے وکیل کو جو انہی ایمپلائیز میں سے یونین میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ صورت ان کو اس کا نمائندہ بنا کر کہا گیا کہ اس اور اس کی اجازت سے اس کو ایک اور جگہ پر انویسٹ کیا جا رہا ہے تو اب اس یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کو مل گیا ہے اور یہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اب اس کے اوپر اس کے اوپر آئے گی جیسا کہ باقی چیزوں کے اوپر آتی ہے زکوٰۃ کی تاریخ میں نے بتا دی شروع کے اندر کہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس دن صاحب نصاب ہوا ہے وہ اس کی زکوۃ کی تاریخ ہے لیکن بیشتر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ کب صاحب نصاب ہوئے ہیں اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا اس پر یہ ہے کہ بندہ کوئی تاریخ متعین کر لے اپنی مرضی سے جو وہ مقرر کرنا چاہتا ہے کم رمضان کر لے یقم محرم کر لے اور پھر چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس سے پہلے صاحب نصاب ہوا ہوگا تو اس کے لیے ایک رقم کا اندازہ لگا کر زکوات کی مت کے اندر دے دے تاکہ اگر وہ اس سے پہلے صاحب نصاب ہوا ہے تو اس کے ذمے زکوات کا کوئی روپیہ واجب الادا نہ ہو اسی طرح یہ یاد رکھیے گا کہ ایڈوانس رقومات جو دی جاتی ہیں مثلا آپ نے اپنے مکان کا کرایہ دے دیا ایڈوانس دو سال کا یا آپ نے اپنی دکان کا کرایہ ایڈوانس دے دیا ای کسی بڑی بلڈنگ کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا اس ایڈوانس رقم کے اوپر بھی زکوۃ ہوگی اس لیے کہ وہ آپ کا قرضہ ہے اس مالک کے پاس اور جس طرح یہاں ہمارے اسلام آباد کا قانون کرایہ داری ہے ایک مہینے کے نوٹس کے اوپر اگر آپ دے دیتے ہیں اور آپ اس کے بعد مکان چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کی ایڈوانس رقم جو ہے وہ ساری واپس مل جائے گی اس لیے یہ آپ کا قرضہ ہے اس کے پاس اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی اس کا اس کا حساب بھی کر لینا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو عام پوچھی جاتی ہیں ہم سے بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ زکوۃ کے اندر کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کسی مستحق کو تو یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا کھلانے کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانے کا دسترخوان لگا کر ایک شخص کو اسے کھانا کھانے کی اجازت دے دی کہ جو بھی آ جائے مست... آؤ کھانا کھا لو یہاں بیٹھ کر لیکن وہاں ایسی فضا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ اس کھانے کا مالک سمجھا جائے آپ نے ایک پلیٹ کے اندر دو تین بندے بٹھائے میں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں جتنا وہ کھاتے جا رہے ہیں ان کی پلیٹیں بھری جا رہی ہیں اور ان کو اور دیا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اس بندے کو اس کھانے کا مالک بنا دیا یہ مالک نہیں ہو سکتا ہاں لیکن اگر آپ کسی ڈسپوزیبل جس طرح برتنوں کے اندر کھانا آتا ہے یا شاپرس کے اندر کسی چیز میں اس کے حوالے کر دیتے اس کی شکل اور ہے تو کھانا زکوط کے اندر کھانا کھلایا جا سکتا ہے لیکن شرط یاد رکھیں کہ اس کا مالک بنانا ضروری ہے اجازت ہونا صرف کافی نہیں ہے کہ آ جاؤ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ باقی لوگوں کے ساتھ بلکہ وہ جو پٹیکولر اماؤنٹ یا وہ جو پوری اس کی مقدار ہے کھانے کی جو جو اس کا جو بھی آپ نے اس کو دینی ہے وہ اس کے اختیار میں جانی چاہیے وہ چاہے کہ وہاں بیٹھ کر کھائے چاہے تو اپنے ساتھ گھر لے جائے چاہے تو کسی اور کو دے یہ اس کے اندر ملکیت کا تصور اور تأثر اس کھانے کے اندر ہونا ضروری ہے جو زکوات کی نیت سے کھلایا جا رہا ہو اس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر تملیق اور اباہت کے مسائل کہتے ہیں کہ ایک ہے کہ اس کو اباہت کر دینا یعنی اجازت دے دینا اور ایک یہ ہے کہ اس کو اس کا مالک بنا دینا تو یہ کھانے کے اندر اس کی یہ ضروری ہوگا ایک سوال اور بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا مال تجارت میں سے زکوات دی جا سکتی یعنی مثلا ایک کمپنی ہے اور وہ بستر بناتی ہے یا کوئی چیز بناتی ہے اور بستر اس کے پاس بہت بڑی مقدار کے اندر موجود ہیں یا برتن بناتی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا ایک دکاندار ہے وہ اپنی دکان میں سے کوئی چیز بچائے کیش پیسے نکالنے کے کچھ مال زکوات کی مد کے اندر نکالنا چاہتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یعنی تو اس کی اجازت ہے اور بندہ جو ہے وہ مال تجارت کو بھی زکوات کے اندر دے سکتا ہے اس کی البتہ ویلیو جو ہے اس کی وہ کیلکولیٹ کر لی جائے اور وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہوگا اسی طرح گھر کا پرانا سامان بھی آپ زکوات کے اندر دے سکتے ہیں مثلا آپ کے پاس فریج بیکار ہو گیا بیکار نہیں مطلب آپ نیا لینا چاہ رہے ہیں تو اب اس فریج کی جو مارکیٹ ویلیو ہے آپ کے پرانے فریج کی اس کو آپ لگا لیں کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ کتنے کا بکے گا اگر مارکیٹ میں بیچا جائے آپشن والے یا جہاں پر بھی ہی بکتے ہیں پرانا سامان اگر یہ پانچ ہزار کا بکے گا تو آپ یہ فریج کسی مستحق کو دے دیں اور پانچ روپے کی آپ کی زکات ادا ہو جائے گی ایسے ہی باقی بھی ہاؤس ہولڈ کا جتنا سامان ہے وہ زکوات میں دیا جا سکتا ہے اور ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جب ہم لوگ اس کی چیزیں نکالا کریں تو اس لیے زکوۃ کی نیت کر لینی چاہیے چاہے بے شک وہ اضافی نیت ہو کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ذمے کوئی ایک روپیہ بھی زکوۃ کا واجب الادا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ذمے ہے تو قیامت کے اندر تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس لیے زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کی نیت کر لی جائے تو اگر فرض کیجئے وہ زکوٰۃ نہیں بھی ہوگی آپ پر واجب الادا اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا تو وہ خود بخود صدقہ بن جائے گا وہ خود بخود نفلی صدقہ بن جائے گا تو اس لیے اگر بندہ جو بھی جب بھی دیا کرے اگر اگر اگلا بندہ زکوات کا مستحق ہے تو زکوات کی نیت سے دے دیا کرے اضافی دے دیا کرے اگر وہ زیادہ ہوا تو وہ خود بخود بن جائے گا اپنے ملازمین کو زکات دینے کے بارے میں یاد رکھیں کہ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کا کبھی بھی اس کو اجرت کے اندر حساب نہ کیا جائے نہ ملازم رکھتے ہوئے اسے یہ کہیں کہ میں تمہیں تو پانچ ہزار تمہیں تنخواہ تو پندرہ دوں گا باقی تم اس 15 کو کم استعمت سمجھو کہ میں تمہیں زکوات بھی دیا کروں گا اب اس بندے کے ذہن میں یہ آ گیا کہ پندرہ کیا ہے یہ تنخواہ ہو گئی اور باقی زکوات ہو گئی اور اگر آپ زکوات نہ دیں تو وہ ناراض ہو اور سمجھے کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے یہ صورت جائز نہیں ہے آپ اس کے ساتھ پورا معاملہ طے کریں اجرت کا جس اجرت کے اوپر وہ راضی ہو جائے اور وہ بغیر زکوات کی امید اور توقع کے اور پھر اگر آپ اس کو زکوات دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں مگر اس زکوات کو پھر کبھی جتائیں مت اگر وہ کبھی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو یہ مت کہیں کہ میں تو تمہیں تنخواہ کے علاوہ زکات بھی دیتا رہا پھر بھی تم جا رہے ہو چھوڑ کر کیونکہ یہ زکات آپ اس کو کسی اجرت کے طور پر نہیں دے رہے تھے یہ زکات تو خیر خائی کے طور پر اس کو دے رہے تھے تو اس لیے ملازمین کو جب زکات دی جائے تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں کہ امپورٹ کے لیے جو مال منگوایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا اس کی زکات کا کیا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ مال آپ کی ملکیت کے اندر آ گیا ہے جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں باہر سے کچھ اور چیزیں اگر وہ مال جو آپ نے منگوایا ہے وہ مال آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے تو اب مال کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکات ہوگی اگر آپ نے جاپان سے گاڑی منگوائی ہے اور گاڑی آپ کی ہو گئی اگرچہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی لیکن آپ کی ملک میں آ گئی ہے ملکیت آپ کی ہو گئی ہے اس کے اوپر تو اب اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو پر آپ زکات دیں گے اور اگر ابھی آپ کی ملک میں نہیں آئی ہے تو پھر اپنی اس اپنے اس کیپیٹل کے اوپر آپ زکوات دیں گے جو آپ نے گاڑی خریدنے کے لیے جو رقم بھیجی ہے اس رقم کے اوپر زکات دیں گے اگر وہ چیز آپ کی ملکیت کے اندر نہیں آئیے بچیوں کے زیور ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے لوگ عام طور پر زکوات سے بچنے کے لیے زیور جو ہے وہ عورتیں خاص طور پر وہ بچیوں کے حوالے کر کو دے دیتی ہیں کہ یا ان کا کہتی ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچیوں کے نام پر کر دیا یہ نام پر کرنا پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کو حقیقتاً دے دیا جائے ان کا ان کا اس کا مالک سمجھ لیا جائے اور پھر اگر یہ پھر اس میں پیچیدگی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب ان خاتون نے خود بھی اس کو استعمال کرنا ہے وہ تو بچوں کے نام پر تو ویسے ہی ایک نام لگا دیا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ وہ واقعی بچوں کا سمجھا جائے گا اور انہی کی ملکیت کے اندر ہوگا اس صورت کے اندر اگر بچی جس کو زیور دے دیا گیا وہ نابالغ ہے تو نابالغ کے اوپر زکوۃ نہیں ہوتی تو اس لیے اس زیور کی زکوۃ نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی وہ بچی بالغ ہو جائے گی تو اس زیور کے اوپر اس کے اوپر اگر وہ زیور نصاب کی حدود کو پہنچتا ہے یا اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی پچاس سو روپئے دس روپے ہیں تو پھر اس زیور کے اوپر بھی زکوات آ جائے گی اور اس کو دینی ہوگی آ, یہ سوال عام طور پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی آ, یہ کچھ سوالات رہ کے وقت پورا ہو گیا یہ انشاءاللہ ہم جس طرح نشست کرتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد اور الحمدللہ اس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ باقی سوال آتے ہیں ان جمعہ کی نماز کے بعد جو ہماری نشست ہے اس کے اندر میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آخر العمر الحمدللہ رب اللہ